اللہ على دکھا مہی به نصرقام وضع ہر کلا کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرق تاریف پیسم ضم دادات نہ بات حید ذکیم خوا سدات آغاز عامل آغاز کر کا معنی مقتضیا ذکر کلا اے گنا باد رب دعا کے یو تک دا ذکر سارا معراب دا دعا کے یو دا دا منصرف منصرف غیر مقدمہ اختلا پر سی اختلاف وانی نہ مخولیت اضافت علامات دی فعالیت تو و ناسل چگیم دا دا علامات محلیت تو وجار چگیم دا, دا علامات اضافہ تو ندی نہ پتہ لگے دی کہ مرفوع منصوب منجرور نس مرفوع یاد لیسی منصوب یاد لیسی مجرور یاد لیسی دی پواز بند دو اچ ال مرفوعہ ندا مرفوعات کے خل دا خبر دے مبتدا مغضون دے بارے کی تو کہ ہذا باب ال مرفوعات دا بوف دا صرف کے لکا فصل کو نا مبنی بھی پرسکون دے. دے پر خبر المرفات المرفات و حاضرات ہوف کہ جین سے مرفو چا دا ہوا دا جین سے مرفو ماںتما مشتمل علی تو سویلی بلحار کا تو ضما دو نا ذما وہ کچیر تک ارات بلحار کو تسمیا سے جام ہے مرفعات ہوا یا مفول بفاعل کسی اس میں او او مقدم بد دا سوئی قیام دے قیام ہی بہی پہ تاریخی دے قیام دے دخل بہی پہ در ایسم سارا قیام دے دخل بہ پہ ایسم رو گلائی. قیام دے پل بہ پہ در ایسم منجر رو گلائی دامت تب جی دا فیل بہ دبن دے واقع شوانی بلکہ قائم بہی لیکن سارا با زیدن سے کہ زید وال کری دی نا دا قیام دے پہ زید رو گلائی وقود فعل زائد نظر ہے دا مطلب یہ دا اعلی جہد قیام ہی پترقید قیام دے فعل ہی بدل اسم پیر مس لقام زیدن لقام زیدن وزید قائم ابوه مثالی چادر دے شبی پی جی زیدن مبتدا شو او قائم منسغہ اسم فاعل تے جے بون دا گلا گولا دا او ابو چ کیم دا فعل دے قائم دے دا یا خبر دے دا, خبر دی دا ای باب دی, دی, دی چل مرفعات کے سکر کے بھی دہوا سمیر ام راجے کا دہوا سمیر راجے کے دکھا دہیا زمین جو راجے کرو یہ مرفعات کی تو وہی لیوا ایک دہ فرطہ یہ ہے والاں یار جع زمین الی علی مرفعات راجین تو مصانف زمین مرفعات تینک راجے ہوا زمین یوتا راجے کھا چا جن سے مرفع تا راجے دا دیکھا جب زمن دے مرفعات سے جن سے مرفع شتا کنشتا شتا جعفر تعریف اس کا کا رجے کہ محیط تعریف, مطلب تعریف, تعریف کیری مرفات سے مرفوت ہے جن سے مرفوتا مرفعت سے محیط لکا تعریف الحسم لاری کب تاریخ کے پرائی تو, تو مرفو بل يرجع الى المرفوع ايش لدينا بل يرجع الى المرفوع بل كده ضمير چه رجيدا چا تا رجيدا مرفوتا رجيدا ومتولج مرفوت چه زيك داب زمند مرفوع سے بريد تا قوله هو اي المرفوع مرفوت دجن سے مرفوع ما اور استعمال على علم الفاعليته دا غا ظهر وهو الرفع تو, رفع رفع جی تو بیٹا نہیں بار رفع بار نہیں؟ نہیں. دے و کا, کا لَم دس دنو مشتمل ہر ویلے تاریخ اور جہالت رج... و و و و سے او یہ تاریخی لون دیوی پدنا تاریخر تاریخ مرفو کا نور وفا اور مرفوت کیم دی دعویات وای دی دا برابر بار دی تمہاری فتو بجہلت سے جکہ دعویے سچے مرفون پیڑ نہیں عرفانہ پیڑ وہ دا زرہ براندو جو سرائی و مرفون پیڑ نہیں علامات فعالیت پہ پیڑ نہیں علامات علامات فعالیت پہ پیڑ نہیں انہاں تاریخ پہ 50 سال پر اعلی سال وہ تاریخ اعلی سال صحیح جکہ یہ وضاحت پر تاریخ نا متوسط نہ دو چیدہ مرفوعات کی دی روا ما دما د اتری نے عبارت تا हृदया کے تمام اوصلادو اس کے تمام اوصلاش لا بے وزنہ باد ت صحیح وی بلند ہے دای وچ د صفات زدگت نے خبر جدا وی لے دا سی یہ رازیرہ جو ورسالو دیرا یہ چ کلمہ تو نے مام اوصلت عبارت ہاں تو اس مام اور ست جملے سیلا دو سفا تھا سیلا کے گئی تمام یعنی کہ کلمہ ما موصولہ عبارت عن اسم او مرب الجملہ فعلیله صفته ای هو اسم اور دیگر طبقات میں یہ جملہ موصولہ بھی بغیر بعد است تا قضاۃ کے صلہ کا ہے اس لیے وضاحت نکائے کہ لیے یا ودے نہیں لیے اور لو در ہر تا طور دونسا سارا دیکھی ہوئی انشاءاللہ نکروں ڈائیے چه ہوا سمیر مرقوم مستمل علی علم الباء وهو الرفع اذا چوتا وی ہوا مستمل تم ویری کا کلمہ شاہ قولهما کلمۃ تمام وصولۃ تک ما دم وصولات موصولہ وہ عبارتتا عن اسم او معرب دی معنی مراد یا اسم دا و دی مراد یا معرب دا نزدتا ہے یہی کہ دا ماں تکلیمہ ما دی ماں چی دوتا ہے موسوف اوی ایس عبارتتی اسم او دی معرب نکوائیش ہے کتا چیر تکلیمہ موسولا کے چیران دربشیس ہے مجدویلی دی چکلی عبارتتی موسولا نشیدہ بے اسم کا یا مخالفت نہ زکات وچ بے عبارت سے غلطی سٹا نو کتے دا سمیچ ما عبارت تا دے موصولانہ ایس بدنگن تعبیر پر اسم الذی معرب الذی سرکھا لوک تو نہ دا کلمات ما عبارت تے موصفان دا نہ متر کہ جی ما تعبیر پر اسم نو معرب کہ ما موصفان, تعبیر دیب موصفان دیب موصفا کل تعبیر نو کئی بے بچا سارا کیرا کیرا سارا سارا تویا تو صرف فتحا وہ دا vezes uta sifada uta soosufi wa istamala ala amal fa'alia dawta sifat si tadziera raqam uta pada thilki daishi da mawsofa mawsofa bid mawsofa yakthib jia hunuktab kbir wa hunuktaba galib kalamatuma mawsoolatan دغه شلنه د دې او او خبره کړیږي د د د حکومت د غای angle کې د هغه باندې باندې ما عبرت اسم ید تعلیمات بالکل اي اسم طلب علامه ها علامات دي جنس دي مرفعاته دي مده اتقي دو وهي الرفع علامات فاعليه الرفع والواو والالف متوعه ككثره اعراب بالحركات دي بتبقى وحش الزماد رفع وككثره اعراب بالحروف ببيعرض بالحروف سي باسمه سكام مكبره فيها اور ملحقات تھی جمع چیدی بیغش آرافا علامات رف جدا واؤ دو وہ کچرت تصنیہا واؤ دو بیغش آلیف تا ذکر دوئے ای علامتوها علامات فعیلتی و علامات فعیلتی و علامات فعیلت وحی رفع و الواؤ و الالف ناو جا انی زیدن جا رب تیل حرکات او ابو ہو یا جا ہو دا مسائلی دی چا درکو اس میں ستا اوز زیدان دامیسا لیتی چالے او دے جمع علی نیتا دے رہے ایک تفایف سابن نوگ اللہ او دا گا ابو حمد نیو ومشتمل آلا علم الفاعلیت فمنہ الفاعل فمنہ شفات تفسیر دے پر آئی فمنمہ دے گنا اشتمل آلا علم الفاعلیت زمین دیتا رجیش دے گنا چے مشتملی پا علم دے فاعلیت ادینا یا زمین دیتا رجید او ف مرفاتہہ نا اھائیہیا ہ برات ن میں ہوین اوہ مرفات ہے گئیہہ مرفو رہ ہےھلہ مرفات تہ کیفرہ پہییا سی یا فین ہاوےے ذ کاول سکنفلین م است استالہ من فالیت ت کا زمینین پشے ررکےہا او جن سے مرفوط ت کہ رے کا وا ہ ت کہ دے مرفوہ سیکتاہ لا دا حال کو ترجیح وزن حال ترجیح فاعل دا تو, دے تو ترجیح بندے مقدم الفلات دا دا مصنف مقدم کبو لأنو اصل مذہب صحیح تی چا مقدم کئی لأنو لیل لیل لیل اخبار, لیل اخبار, لیل اخبار ذكت وضع الكلام دي, دي اخبار دي فرادو كي ته خبر وركه بل سديدا والفاعل جزء الجمله ده جزء الجمله الفليه الا التي هي اصل الجملتين اذا اصل لبد ولا جمله والجمله الفليه سوى اسمياد فيليا اصلياد في اخبار شمله اذا الاصل ذكت اصل خدا ده ايخبر بالفيل سره مرك في لامن كونه لم يذ ذكت نذ وضع هو في ال الا له ما فور دي وإذا كان الفعل هو الاصل كلت فعل اصل ش فما يخبر عنهم بالفعل نغت خبر وركو صيغه صرف فعل سرا وهو الفاعل فاعل ايضا يكون اصلا اغاصيش بخلاف المبتدا فخلاف المبتدا فانه ليس بحال المصابه نا بده مرتبه شنو يواجا لو وجد ولان عامله لفظيا عمل الفاعل كمنه لفظي معنويا وعامل المبتدا معنوي لو لفظي كمنه الاقوال ہ کان عامعمل ہو اکووا کلہ چمل اوا کانہ ہو ااکوا ضرور غہقل یشکناہ۔بل ان نفائلہ شبہ وارکنیے تے بلدا ہ پردو کہ فیل چ قندہ ہ ڈیر سختہ ببوتے سے مفتہہ یورککنہ فیل فاعل یورککنہ اوہ دائی پر رونیات سے سخت بہ مہ ہائ چو لایہ جوود ختم وہ ہو ذگہ جوورہ ہ خذ دفع الا بسد شيء ما صد اهو ما ديب زيبو مقام دار ويل كنفعال بخلاف المبتدا بخلاف المبتدا ومبتدا حدث الفايت نو دي وجهنا فاعل مقدم كترجيح فاعل حاصل واجت مبتدا كاي خدل اشادو وجه بمن الفاعل ايدل جنس مرفوع يدغ نجم مشتمل على علامه فعاليه بده جنا وهو ما دفعیل آغدا اس نے دا الیہی الفعل کی اثنات دفعیل شووی او شیب ہوو یا دفعیل او کدیم علیہ و, علی و دیبو بند مقادم شوی علا جہت کیامی ہی بهی او شیب ہوو شیب آئیوی کیعنی اسم الفعیل اسم الفعیل والمفعول تا مفعول چیتا ذکر کرا دکھنا داغخ و اندوار نددو گئی شای پر شیبی فعل شرسی پر دول شنر فعل شرسی او نرسی یا دا دی ذکر یقینا تھا لیکن صرف علما کی امتیاز مذہب دکھا رہا یعنی اسماعل واشبلہ مزدر یادا دا اسم تفظیل یا ٹول پشیب دل سے روگل شب دے سر سر بل کا دا بلا تبعیت دا بغیر سر شو دا تاریخ سے فی جميع حدود تو من میں نے دردست ادا جسے ترتیب بات دینا ہے پی توابے ذکر یہ بات دے دینا چکرا دا نو پتہ او لگے لگے توابے بدا کے داخل نہیں قد داخل وابے واسطے ذکر کولو ان وہ هو اسم وہ ما اسن الیہ الفعل او شیب وقتم علیہ بولی مقدم جدی مقدام بھی وقتم علیہ سے پیدا پر اول چے دا غفیل و مقدم، بلکہ او دا کامش ہے چکم زمیر دا آب یا زی ترجیر ہے اے فعیلہ پی دا جملہ فعیلیات چی دو دا ٹول خبر ہوگی خود زی تپراہ دے وجہ ندو چا کوتی ما علی ہے دا غا فعل چکم دا یا شیبی فعل دا غا مقدمی بدک احسام بندے دا مطلب چا فعل بخبر فعل بندے رسی مقدم کے دائی کوتی ما علی وقت رضا بکولی احتراز کو بندے کول سر کوتی ما علی آنی المبتدہ دے مبتدان کہ مفتدہ پڑھتے تھا خیلال نوشی بھی نحو زیدن فی قول کا زیدن قاما موسنادن الیہ دا موسناد موسنا الیہ دا دیکھتے اللہ کہ چاہتے پورا قاما موسنادن الیہ نو زید موسنادن الیہ دا وہ دا دا خبر ہو عنہ ہو فی الحال أو في الاصل. تمام رفی حد دل کلام دادی رضی حضر حجر رضا خرشیا کریے علا جہاں دے کیامی ہی اول دویل دو چھوکت مالی ہے دا فیل چھے کیمدہ دا, دا مقدامی یشی بھی فیل دا مقدامی بدغ ایسم بندے بدغ باعل بندے ہو پہ طریقے دے کیام دے فیل منے جی ہی مانے دمتاک دے فیل و قیمی بدھ پہ رہے بدغ ایسم پہ رہے دے رکھ کئی بعد بانائی دائیوے چھے حانم بعد حال دا علا د حال بعد حال دا دا دا دا یا حدث وهو ما اوسند اليه الفعل دا قرأ رأسم دای استات سوید دد فعل ی حدیثی فعل فحال اکوند دیش خود دمالی وہ حالیا شدو یو حال سی والا جهده کیامه بهوس کیا دال حال سنی سی زگد اول چعلا جهته جکیم دکنا حالم بعد حال دحال بعد دحالای واقعن ایس دای تخی دا دا چدای واقع اعلی تریقل و تاریخا واقعی اعلیٰ تریقل طریقہ دے دریہ اوہ اللہکونا الل غتے مجھول میںہ مطلب داد کتاب پر سے غے مجھول سریں او احتراضے مفول معہیہ مفاائلہہ ورے ب وزد مصوب خللا مہ۔ فہن نہو میں میںس نے ہہہفتال ہہ جہ د ایک کا ببلے الہ ت اساتے ف شوہ اوی بہ وقدرے معی ہے او تکیمشہ اللہ کےہ الہ الل ج اتت ب بچ بل حال جہتے اوہ رہی آلے بلکہ او کوودے یل وإنما لم يذكر نذ ذکر کر صحیح عبدالقاهر و و ابلت کے وہ سے مخشری جکیم دا یار لازم مخشری و غیرهما ھذا الکید دا کید نذ ذکر کرا الا جہت قیام ہی بولے لا ذکر پی حد الفاعل ذکر نذ ذکر کرا پو تعریف فاعل سے چہ ما فل ما لم اسم فاعل ہو چہ گن دا فاعل لد دیے دی پہ اصلاح بن دے امخ ش رذی چہ کی ما ہشارہ گولی وا ایسی قدس میں مفضل ذکر کرتے ہیں وہ شیبی فیلتی ذکر کرتے ہیں وہ علم با حسر ذکر کرتے ہیں اہو نائے بفاعل شبیہ اہو نائے بفاعل ہو مصانی خلوڑ دیا جانا گرزائی نائے نائے گرزائی نائے گرزائی نظر کا منتوجہ جدا وہ ایک ہوتا تلاگا ہے صغر جگندہ صغر جگندہ صغر جگندہ صغر جگندہ وہ ایک طریقہ بن جگندہ عبدالقاہر جرچانی ذکر کرتے ہیں دکھ جو مکشری جارللہ جو مکشری خشاف الجکیم دا ایک دانتا ذکر کردا مفصل والمسانف جدا وغیر رحمہ خیر دیتنا حاد القید فی حد الفاعل لاننا مفول مالیم یا سما فاعلهو ذکر جو مفول مالیم یا سما فاعلهو جکیم دا فاعلن علی استلاحیم دفعین دریدی پر استلاح